من يهده الله فلا مظل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللہ تعالی وعلا و بارک و سلم اما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ پچھلے کئی ہفتوں سے میں سورہ حجرات کی ان آیتوں کا بیان کر رہا ہوں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے معاشرے کو محبت کا معاشرہ سلامتی کا معاشرہ قرار دینے کا حکم دیا ہے اور ان اسباب کو دور کرنے کی ہدایت دی ہے جو ہمارے درمیان جھگڑوں کا اور فساد کا سبب بنتے ہیں ایک دوسرے کی کم مذاق نہ اڑاؤ اور کسی بھی دوسرے آدمی کو یہ خیال کرو کہ شاید یہ مجھ سے اچھا ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں لہذا کسی کو تانے نہ دو کسی کو برے القاب سے یاد نہ کرو کسی کی غیبت نہ کرو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو کسی کے تجسس میں مبتلا نہ رہو کہ ہر وقت اس کی برائیاں ڈھونڈتے پھرو یہ ساری باتیں اللہ جل جلالہ نے بطور احکام بیان فرمائی ہے حکم ہے یہ ایسا ہی حکم ہے جیسے کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے جیسے زکات دینے کا حکم ہے حج کرنے کا حکم ہے اور جیسے شراب نوشی کو حرام قرار دیا ہے جیسے زنا کو حرام قرار دیا ہے جیسے چوری ڈاکے کو حرام قرار دیا ہے اسی طرح ان باتوں کو بھی حرام قرار دیا ہے تانے دینا مذاق اڑانا برے القاب سے یاد کرنا غیبت کرنا بدگمانی کرنا ان کو اسی طرح حرام قرار دیا ہے جس طرح شور کھانے کو حرام قرار دیا شراب پینے کو حرام قرار دیا بلکہ ان کی برائی شراب پینے الحاد کرنے اس سے بھی بدتر ہے کیونکہ وہ حقوق اللہ ہیں توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن یہ حقوق العباد ہیں یہ بندوں کے حقوق ہیں یہ محض توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کریں ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے صاحب اکرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں مفلس عام طور سے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال نہ ہو تو صحابہ کرام سے پوچھا مفلس کون ہوتا ہے صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی مال نہیں کوئی جائیداد نہیں کچھ نہیں اس کو مفلس سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں حقیقت میں مفلس وہ نہیں ہے حقیقت میں مفلس وہ ہے کہ جب وہ اللہ دلہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو بہت سی عبادتیں اپنے نامہ اعمال میں لے کر جاتا ہے نمازیں اس نے پڑھی روزے اس نے رکھے زکوٰۃ اس نے دی اور اس نے سارے خیر کے کام کیے اس لحاظ سے کہ تصبیح بھی کرتا تھا ذکر بھی کرتا تھا بہت سی عبادتیں لے کر آیا ڈھیر لے کر آیا عبادتوں کا لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کا مال ناحق استعمال کیا اور یا کسی کا کی حق تلفی کی اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا تو اللہ تبارک بتالا جن جن لوگوں کے اس نے حقوق طلب کیے تھے ان سب کو وہاں جمع فرمائے گا اور یہ فرمائے گا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کے بہت سے گناہ تھے پہلے تو یہ کہ پہلے یہ فرمایا کہ تم جو ان کے حق تم نے پامال کیے ہیں چاہے وہ مال لوٹ کر کیے ہوں چاہے اس کو غیبت کر کے کی ہو چاہے اس پر بوتان لگایا ہو کوئی بھی تم نے اس کا حق پامال کیا ہو تو اب اس کا بدلہ ادا کروں تو وہ اس کے پاس وہاں پر کوئی وہاں پر کوئی روپہ پیسہ تو ہوگا نہیں کہ روپے پیسے دے کر ان کو راضی کر لے تو فرمائیں گے باری تعالیٰ کہ پھر بدلہ اس طرح ہوگا کہ جو تم جو عبادتیں اپنے اعمال میں لے کر آئے ہو وہ ہر اپنے حقدار کو دے دو تو اللہ تعالی ان حقداروں سے کہیں گے کہ جاؤ تم اس کے جو عبادتیں ہیں ان میں سے کوئی عبادت لے کر اپنا حق وصول کر لو اب کوئی نماز لے کے جا رہا ہے کوئی روزہ لے کے جا رہا ہے کوئی زکات لے کے جا رہا ہے کوئی حج لے کے جا رہا ہے لوگ اس کے سارے جو نیک کام تھے وہ اس کو دے دیے جائیں گے صاحب حق کو تاکہ وہ راضی ہو جائے یہاں تک کہ اس کے جتنا پلندہ لے کر آیا تھا نیک کمال کا وہ سب لوگ لے جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا پھر بھی کچھ حقدار باقی ہوں گے جن کو کچھ نہیں ملا ہوگا کیونکہ سارے نامے اسلام آل کی نیکیاں تو دوسرے لوگ لے گئے کچھ لوگ باقی رہ گئے جن کا کوئی بدلہ نہ دے سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو حقدار تھے ان کے جو گناہ ہیں وہ تمہارے سر ڈال دیے جائیں گے ایک آدمی تھا اس نے نماز نہیں پڑی تھی مثلاً یہ گناہ تھا اس کا تو وہ گناہ اس کے نامل سے لے کر تمہارے نامل میں ڈال دیا جائے گا تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے یہاں تک کہ وہ شخص لے کر تو آیا تھا پلندا نیک امال کا لیکن آخر کار اس کے پاس کوئی عمل نہیں بچے گا بلکہ سارے اعمال لوگ لے جائیں گے بلکہ دوسروں کے گناہ بھی اس کے اوپر اس کے سر لگ جائیں گے فرمایا کہ یہ ہے حقیقی مفلس تو اتنی آپ نے تاکید فرمائی ہے حقوق العباد کی اور سارے حقوق العباد کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بیان فرما دیا وہ کیا کہ المسلم منسلیم المسلمون من ام مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور اس طرف اشارہ فرما دیا کہ المسلم من یعنی مسلمان وہ ہیں جس سے سلامت رہے دوسرے مسلمان اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی تو اشارہ اس طرح فرما دیا کہ مسلم کا جو لفظ ہے اس کے مادہ استقاق میں سلامتی داخل ہے مسلم کے الفاظ جو ہے نا اس میں سین لام میم یہ لفظ ہے سین لام میم ملا کر یہ مانا ہوتے ہیں اس کے سلامتی سلامتی یعنی کسی بھی تکلیف سے محفوظ رہنا تم مسلمان کے تو نام میں سلامتی داخل ہے اور اللہ تبارک وطالیہ نے اور نبی کریم سر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی سے ملو تو کیا کہو سب سے پہلے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دوسرے پر میں سلامتی بھیجتا ہوں سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں تم پر نازل ہوں مسلمان کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ وہ دوسرے سے ملتے ہی سب سے پہلے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے اور یہ دعا ایسی ہے کہ اگر قبول ہو جائے کسی کسی انسان کے حق میں السلام علیکم ہم نے کہا کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتیں ہوں اور کیا چاہیے اس کو سلامتی کے معنی یہ کہ دنیا میں بھی تم کسی تکلیف سے محفوظ رہو اور آخرت میں بھی تکلیف سے محفوظ رہو سلامتی تو حقیقی وہ ہے جو آخرت میں جا کے ملے گی تو اس میں دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی سلامتی آ گئی اور اس پر بھی بس نہیں آگے برحمت اللہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں یہ تم پر نہ ہوں پہلا پیغام جو انسان دوسرے سے ملتے ہوئے دیتا ہے وہ یہ ہے سلامتی کا پیغام رحمت کا پیغام برکتوں کا پیغام اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جو سلامتی کا سلامتی اس کا سب سے پہلا پیغام ہے السلام علیکم اس کی لوگ ہم, ہم لوگ قدر نہیں جانتے ہیں. یہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کا جو جملہ ہے اس کی قدر نہیں جانتے اور اور اس کو بے خیالی میں اور سرسری انداز میں کیسے گزر جاتے ہیں بعض اوقات صحیح لفظ بھی منہ سے نہیں نکلتا السلام علیکم کر کے گزر گئے حالانکہ اس کو یہ جملہ بڑا ہی زبردست بڑا قیمتی بڑا سنہرا جملہ ہے السلام علیکم اب اس کو بھی حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے دوسرے کو سلام کرنے کی اور اس سلام کے کرنے کے اندر کہنا یوں چاہیے کہ السلام علیکم السلام علیکم یہ کہہ دیتے ہیں ہم لوگ تو نہ صحیح طریقے سے سلام کا لفظ ادا ہوا اور نہ جو اس کا صحیح مفہوم ہے وہ ادا ہوا پورا جملہ کہنا چاہیے السلام علیکم کم سے کم ورنہ پورا سلام یہ ہے کہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ تو یہ اللہ وبرکات نے ہمیں سکھایا ملتے ہی دوسرے کو پہلے ہی پیغام دے دو کہ بھائی تمہیں مجھ سے تکلیف نہیں ہو چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانیوں میں ایمان کے افضل اعمال میں جو چیزیں شامل فرمائیں اس میں وہ افشاسلام سلام کو رواج دینا سلام کو رواج دینا یعنی ایسا کر لو کہ, کہ سارے معاشرے میں یہ لفظ وہ پھیل جائے صحیح طریقے سے السلام سلام کو رواج دینا اور اس آپ نے دوسری حدیث میں فرمائے وہ افشل سلام،, سلام کو پھیلاؤ اور یہ بھی فرمایا السلام علام عرف مل تعارف جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام اور اس سلام کی اتنی فضیلتیں ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت اللہ عمر اللہ تعالی بعض اوقات گھر سے نکلتے تھے تو یہ نیت لے کر نکلتے تھے کہ جس کو جو بھی ملے گا اسے سلام کروں گا تو السلام علیکم و اللہ یہ چند در چند نیکیوں کا مجموعہ ہے ایک تو اتباع سنت سب سے بڑی بات دوسرے اس میں دعا ہے اور دعا کے بارے میں بار بار میں آپ کو سے عرض کر چکا ہوں کہ دعا بذات خود عبادت ہے بذاہ خود ایک نیکی ہے تو یہ اس میں ہے تیسرے اس بات کا اعلان کہ تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اعلان کہ مجھ سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یہ اعلان کرنا اور یہ نیت کرنا اور دوسرے پر اس کو واضح کرنا یہ بذا دکھو دیکھنے کی تو اتنی نیکیوں کا مجموعہ ہے اس کی قدر پہچاننی چاہیے اور ہم جب کسی کو کوئی سامنے آئے تو اس کو سلام واضح الفاظ میں کریں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور دوسرا سلام اچھا پہلے سے جو آدمی پہلی بار ملاقات کر رہا ہے تو پہلے ہی اس کو سلام کرنا یہ تو سنت ہے یہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کوشش کرو کہ سلام کرنے میں پہل تم کرو یہ ہے سنت سلام کرنے میں پہل تم کرو کہ تم سلام کرو اور اگر دوسرا سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب دو جواب دینا واجب ہے اگر نہیں دو گے گناہ گار ہو اگر ایک شخص نے السلام علیکم کہا تو قرآن فرماتا ادا ہوئی تم وہ احسن امن ہا اور قرآن کریم میں حکم ہے جب کوئی تمہیں سلام کرے تو یا تو اس سے بہتر سلام کرو اس کو یا کم از کم اتنا ہی کر لو جتنا اس نے کہا بہتر سلام کرنے کا معنی یہ کہ اس نے کہا تھا السلام علیکم ہم جواب میں کہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور اس طرح کیا ہوا کہ اس نے صرف سلامتی کی دعا کی تھی تم نے اس کے ساتھ رحمت کی بھی دعا کر لی برکتوں کی بھی دعا کر لی اس سے بہتر اور کم از کم اور جو لفظ اس نے کہے تھے وہی وہ تم بھی کہہ دو وعلیکم السلام لیکن صاف صاف کہو یہ جو عادت پڑ جاتی ہے السلام علیکم ایک شخص نے کہا اسلام بس اتنا کہ خاموش ہو گئے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور بات ارض کرتا ہوں کہ آج کل ٹیلیفون ہر ایک شخص کے ہاتھ میں ہے اور جب کوئی آدمی کسی سے بات کرتا ہے تو چلا آتا ہے انگریزوں بخصے کے بق سے ہیلو ہیلو کرتے ہیں ہیلو تو وہ ہیلو جو ہے وہ ان کا شعر ہے ان, ان کا طریقہ ہے ہمیں چاہیے کہ سلام جب ٹیلی فون پر کسی سے بات کریں یا اس کی با... اس کی کال وصول کریں تو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کہیں اس کو رواج دینا چاہیے رسول کریم صلاح سلام کو رواج دو تو کیا مانا کہ پھیلاؤ اس کو اب یہ جو ہیلو ہے یہ اگر آپ اس کا موازنہ کریں کہ ہمارے ہاں جو اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے دوسرے کو کا استقبال کرنے کا وہ یہ دعا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دوسرے مذہبوں میں دیکھو وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ کہ تمہاری صبح جو ہے اچھی ہو صبح اچھی ارے بھائی صبح اچھی ہو تو شام کا کیا ہوگا <laughs> اور گڈ آفٹر نون دوپ پہر اچھا ہو تو جب جس وقت مل رہے ہیں وہ تو اچھا ہو شام کو مل رہے ہیں تو گڈ ایوننگ اور رات کو رات کو رخصت ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں گڈ نائٹ تو یہ اس کا آپ دیکھو کتنی محدود بات ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہو اور گڈ ایوننگ تو شام اچھی ہو ارے بھائی دوسرے اوقات میں بھی تو اچھے ہوں تو اس کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اتنا بڑا جملہ یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ بھئی تمہارے پر سلامتی ہو وہ سلامتی صبح کو بھی ہو شام کو بھی ہو دوپہر کو بھی ہو رات کو بھی ہو ہر وقت سلامتی ہو تمہارے اوپر تو اتنا بہترین جملہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت میں اس کو فروغ دینا چاہیے اس کو پھیلانا چاہیے اس کو صحیح طریقے سے تلفظ صحیح تلفظ کے ساتھ پورا کرنا چاہیے یہی رسول کریم صلاحم کا کر اچاد ہے افسلام سلام کو رواج دو تو یہ جملہ بھی کہیں سے نکلا ہے اسی مادہ سے فلم شین لام میم اسلام بھی اسی سے نکلا ہے اور سلام بھی اسے سے نکلا ہے اور فلم بھی اسے سے نکلا ہے تو مسلمان کا پہلا پیغام تو دوسروں کے لیے ہے سلامتی کا پیغام امن کا پیغام یہ اللہ تبارک بتا نے ہمیں سکھایا ہے ہم سلام تو کر لیا لیکن دل میں بغض ہے دل میں کینا ہے دل میں یہ خیال ہے کہ میں کسی طرح اس کو ذلیل کر دوں تو زبان پر تو سلام ہے اور اندر سے اس کی بدخائی ہے یہ اسلام کا بتیرا نہیں ہے ہر ایک شخص کے ساتھ خیر خاہی کا معاملہ کرو اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا دینسی دین نام ہی خیر خائی کا ہے کہ دوسرے کے لیے کا اور نصیحت کس کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے اور یہ جو میں نے حدیث میں آپ کو سنائی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں دوسری احادیث کی روشنی میں وہ کرام کہ نے یہ فرمایا کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے غیر مسلموں سے بھی جو ہمارے ساتھ ہمارے پاس امن سے رہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وعدے کے تحت رہ رہے ہیں وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں یہاں تک لکھا ہے فتح عالم میں کہ اگر کسی کسی غیر مسلم کو چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو بت پرست ہو کوئی ہو اس کو کافر کا لفظ اپنے لیے اچھا نہ لگتا ہو وہ کافر کا لفظ نہ لفظ کو برا سمجھتا ہے اس سے, اس کا دل ٹوٹتا ہے کافر کا لفظ استعمال کرنے سے تو فتح عالمگیری میں لکھا ہے کہ کسی ذمہ کو جو, جو ہمارے ملک میں رہتا ہے امن کے ساتھ اس کو کافر کہنا بھی جائز نہیں ہے اس کو اس کا جو مذہب ہے اس کی طرف منسوب کرو یہ یہودی ہے یہ نصرانی ہے یہ بت پرست ہے یہ بدھ مذہب کا ہے یہ ہندو ہے اس نام سے کہو لیکن اگر اس کو کافر کا لفظ اچھا نہیں لگتا اور وہ کافر کے لفظ سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے تو فتح عالمگیری میں لکھا ہے کہ وہ کافر کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تو جو غیر مسلم ہمارے ساتھ معاہدے کے تحت رہ رہے ہوں تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچانا یہ اسی طرح ناجائز ہے جیسے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا کیوں اس لیے کہ حدیث میں قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں اور معاہدے کے تحت رہتے ہیں چاہے وہ مستقل رہتے ہوں چاہے عارضی طور پر ہم سے ویزا لے کر آئے ہوں ان کو اصطلاح میں مستعمن کہا جاتا ہے یا معاہد کہا جاتا ہے تو ان کا بھی یہ حکم ہے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچانا ان کو کوئی سلامتی کے خلاف ان سے کوئی بات کرنا یہ بھی ناجائز ہے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اگر ان کا ذمہ یعنی اس کی ذمہ داری ان کے جان کے تحفظ کی ان کے مال کے تحفظ کی ان کے آبرو کے تحفظ کی اللہ اور اس کے رسول نے لی ہے اللہ اور اس کے رسول نے ان کے جان ان کی جان ان کے مال ان کی آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ اس کے رسول نے لی ہے اور جو اللہ اور رسول کی لی ہوئی ذمہ داری کی بے حرمتی کرے تو حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ پلا یارہ راہ یہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو کسی غیر مسلم جو ہمارے ساتھ معاہدے کے تحت رہا ہو اس کی ذمہ داری اللہ اس کے رسول نے لے رکھی ہے لہذا اگر کوئی ان کی اس کی ذمہ داری کی بے حرمتی کرے گا یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے حدیث میں الفاظی ہیں اور یہ فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے جبکہ جنت کی خوشبو پچاس پچاس سال والے من شبہ ہو رہا ہے پچاس سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے جنت کی خوشبو لیکن وہ سونگے گا نہیں کیونکہ اس نے اللہ کے جس کی ذمہ داری لی تھی اس کا اس نے پامال کیا تو یہ ہے اسلام آج دنیا نے اس کو بدنام کر دیا اس میں خود ہماری بھی کوتا ہے کہ ہم نے اس کو بدنام کر کے دنیا کے اندر مشہور ہو گیا کہ دہشت گردی کا ملک ہے یہ دوسرے کے میں برداشت کا ملک ہے عدم رواداری کا, کا آ, وہ آ, مذہب ہے یہ سب اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس ہیں پچھلے دنوں سیالکوٹ میں جو واقعہ پیش آیا تو وہ انتہائی بڑا افسوسناک ہے اور ایک غیر مسلم کو اس طرح لوگ چڑھائی کر کے اور بدترین طریقے سے جو بالکل حرام ہے وہ اگر بالفلس کوئی کسی کو قتل بھی کرنا شریعت میں آیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ہے کہ احسن القتلہ اگر قتل بھی کرنا ہو تو اچھی طرح کرو اچھی طرح کرنے کا مطلب ایک سیکنڈ میں اس کا گردن کاٹ دو اس کو ذبح کر دو گردن سے ذبح کرنا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے قتل کا وہ کر دو لیکن اس کو بری طرح سے قتل کرنا یہ ایک جس کے ذمے قتل فرض ہو گیا اس کے لیے بھی جائز نہیں اور کسی کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ یہ شخص یہ سارے اگر فرض کرو کوئی قتل کا مستحق ہے بھی تو ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دے وہ عدالت کے ذریعے ہونا چاہیے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ قدر کرتے پھریں بس افسوس یہ ہے کہ ہماری عدالتیں ہی ناکارا ہو گئی ہیں اور اس میں ان کو جو حقیقی طور پر جو سزا پانے کا مستحق ہے اس کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے اور دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ اگر توہین رسالت کے کسی مجرم کو ہم نے سزا دے دی تو ہم, ہمیں مغرب کیا کہے گا ارے بھائی جب تک تم ان سے ڈرتے رہو گے اور جب تک تم ان کا بوجھ اپنے دماغ پر رکھو گے کہ ان کو راضی کرنا ہے تو اس وقت تک کبھی تمہیں فلاح نصیب نہیں ہو سکتی ایک ہمارے ہاں شاعر سے مشہور اسد ملتانی مرحوم بہت پیارا شعر انہوں نے کہا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنسا ہی رہے گا آج آپ ان کی ڈر سے اور ان سے مروب ہو کر آپ اپنے ایسے کام کرتے ہو کہ جی بو کل ارے بندے خدا تم نے سر سے لے کر پاؤں تک ان کی نقالی کر کے دیکھ لی کون سا کام ایسا ہے جو تم نے ان کو راضی کرنے کے لیے ہی کیا ان کی تہذیب ان کی معاشرت ان کے ابکار ان کا حلیہ ان کا لباس ان کا چہرہ سب کچھ ان جیسا بنا لیا پھر بھی روز پٹائی ہوتی ہے تمہاری ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان اتنا اونچا ہے کہ سر جھکاؤ گے تو بھی سر اونچا رہے گا تمہارا اور دوسروں کی نقالی کا یاد ہوگا اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں انسان ہے اس کے دل میں اگر اس کے کسی کو پتہ چلے کہ رسول کریم سرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جہانت کی ہے الحاظ بلّہ تو اس کا جذبہ تو امدے گا لیکن اس طرح نہیں کہ جذبہ امڈے اور اللہ کے رسول کے حکم کو پامال کر دو وہ کام بھی پھر اس طرح کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کیا یا کروایا تمہارے تمہارے تمہیں اس کا حق نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں قانون لے کر اور خود سے نافذ کرتے چلے جاؤ بغیر تحقیق کے جھوٹا الزام لگا کر تو یہ افسوسناک بات ہوئی ہے لیکن اس کے پردے میں آج جو اپنے آپ کو دانشور کہلاتے ہیں ان کا رویہ یہ ہو گیا کہ اس کے پردے میں کہنے لگے تو رسالت کا قانون ہی غلط ہے اللہ ارے بھائی اس میں قانون کا کیا قصور ایک شخص نے جھوٹا الزام لگایا اور پھر اس نے خود ہی سزا دی قانون تک تو پہنچا ہی نہیں قانون کیا کیا قصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت سے بڑا جرم اس کا میں کوئی اور ہو نہیں سکتا اس لیے قانون توہین رسالت کا اس سے کوئی تعلق نہیں اب یہ اس طرح کا پروپیگنڈا مغرب سے پہلے خود ہمارے مغرب زدہ دانشور کہلانے والے انہوں نے ہی شروع کر دیا تو خوب سمجھ لیجیے کہ توہین رسالت کا قانون اپنی جگہ ہے درست ہے برحق ہے لیکن اس کا جو غلط طریقہ اختیار کیا گیا وہ ہے قابل مذمت اللہ تعالی میں اس سے بچائے بس اتنی بات فی الحال عرض کرنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ ادا فرمائے اس پر عمل کی توفیق ادا فرمائے اور اس پر استقامت ادا فرمائے کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہیں لیکن جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ ہے اس کو باقی رکھنا خلاصہ یہ کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بس یہاں پر میں ختم کرتا ہوں ایک معذرت بھی کرنی ہے پچھلے دنوں میرے پاس ایک خط آیا کہ بعض اوقات دارلوم میں نماز کا وقت دو بجے لکھا ہوا ہے تو بعض مرتبہ اس سے آگے تجاوز ہو گیا بعض اوقات دو تک بانٹ گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اس سے پہلے جو کچھ تھا ہوا لیکن انشاءاللہ اللہ آئندہ ایسا کوشش کی جائے گی کہ ایسا نہ ہو خاص طور سے اس لیے کہ بہت سے فیکٹریوں کے حضرات یہاں پر تشریف لاتے ہیں نماز جمعہ کے لیے تو ان کا ایک محدود وقت ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر جن لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے میں اس کے لیے معذرت خاؤں البتہ ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کا جو وقت لکھا ہوا ہے دو بجے تو نماز کا مطلب ہے خطبہ اس لیے کہ جمعہ کی نماز بغیر خطبے کے مکمل نہیں ہوتی ادھوری ہے جمعہ ہوتا ہی نہیں بغیر خطبے کے لہذا نماز جمعہ کے معنی ہے خطبہ جمعہ عربی خطبہ وہ دو بجے تک شروع ہو جانا لازمی ہے انشاءاللہ آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا اگر کسی کچھ حضرات کو یہ خیال ہو کہ دو بجے کا مطلب نماز جمعہ ہے نماز ہے خطبہ نہیں ہے تو یہ خیال درست نہیں اگر اس میں بھی کوئی تکلیف ہے تو مجھے مطلع کر دیا جائے تاکہ نماز کا وقت دو بجے سے پانچ منٹ پہلے کم از کم رکھ دیا جائے لیکن خطبہ جو ہے انشاءاللہ اللہ وہ دو بجے ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے واخر زاوان الحمد اللہ رحمۃ